اللہ ہوئی ہے تو آپ اسلامی بھائی مجھے بتا دیں و و و یا, یا رسول اللہ صلی اللہ ان شاء اللہ تمارک ولا حسب معمول درس قرآن ہوگا تمام بائی توجہ سے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 و یا سیدی یا رح سپارہ سولہواں آیت نمبر ستر اٹھہتر اور انسی میرا پاک وجل ارشاد سرمارا رہا ہے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 کہ فرعون آ اور نا خطرہ فعت بآم فرآن فم مینشیا ہوں تو ان کے پیچھے فرعون آؤن پڑا اپنے لشکر لے کر تو انہیں دریا نے ڈھانپ لیا جیسا ڈھانپ لیا یہ آیات آپ کل درس قرآن میں سماج فرما چکے ہیں اور ہم نے وہ اب درس کا اصل میں آغاز جو ہے وہ کرنا ہے اور ترجمہ بھی اگر آپ سن لیں تو آپ سب کو یاد آ جائے گا کہ کل اس سے متعلق جو ہے وہ درس ہو چکا رب پاک فرماتا ہے کہ فرعون نے اپنی قوم کو گمراہ کیا اور راہ نہ دکھائی اے بنی اسرائیل بے شک ہم نے تم کو تمہارے دشمن سے نجات دی اور تمہیں طور کی دہنی طرف کا وعدہ دیا اور تم پر من اور سلوہ اتارا کھاؤ جو پاک ہم نے تمہیں روزی دی اور اس میں زیادتی نہ کرو وغیرہ وغیرہ آیت نمبر نوے اور اکانوے ہے اللہ فرما رہا ہے رحمان اور بے شک ان سے ہارون نے اس سے پہلے کہا تھا کہ اے میری قوم یو ہی ہے کہ تم اس کے سبب سیکھنے میں پڑے اور بے شک تمہارا رب رحمان ہے تو میری پیروی کرو اور میرا حکم مانو کال نبرحل حقاین موسا بولے ہم تو اس پر آسن مارے जमे رہیں گے یعنی के کے لیے بیٹھے رہیں گے جب تک ہمارے پاس के لوٹ کے آئے چناچی ان دونوں آیات میں ارشاد فرمایا گیا ہے کہ بے شک ان سے ہارون نے اس سے پہلے کہا تھا کہ اے میری قوم یوں نہیں ہے کہ تم اس کے سبب فتنے میں پڑے یعنی اس بچڑے کو نہ پوجو بے شک تمہارا رب رحمان ہے تو میری پیروی کرو اور میرا حکم مانو تو اس پر قوم نے کہا کہ ہم تو پوجا کے لیے بیٹھے رہیں گے یعنی بچڑے کو پوجتے رہیں گے تمہاری بات نہ مانیں گے جب تک ہمارے پاس منہ لوٹ کے آئیں تو اس پر حضرت سیدنا الار علیہ السلام ان سے علیحدہ ہو گئے اور ان کے ساتھ بارہ ہزار وہ لوگ جنہوں نے بچڑے کی پرستش نہ کی تھی جب حضرت موس علیہ السلام واپس تشریف لائے تو آپ نے ان کے شور مچانے اور باجے بجانے کی آوازیں سنی جو بچھڑے کے گرد ناشتے تھے تب آپ نے اپنے ستر ہمراہیوں سے فرمایا یہ فتلے کی آواز ہے جب قریب پہنچے اور حضرت ہارون علیہ السلام کو دیکھا تو غیرت دینی سے جو آپ کی سشش تھی جوش میں آ کر ان کے سر کے بال دہنے ہاتھ میں اور داڑھی بائیں ہاتھ میں پکڑی کو حضرت سیدنا موسا علیہ السلط وسلام نے جو ہے ان کے مطلب جو ہے وہ بعض فرص فرمائی آئے نمبر 92 سے 94 ہے ارشاد خدا بندی ہے کال کا موسا نے کہا اے ہار تمہیں کس بات نے روکا تھا جب تم نے انہیں گمراہ ہوتے دیکھا اللہ تخت فیت امری کہ میرے پیچھے آتے تو کیا تم نے میرا حکم نہ مانا کال نہ بنی اس ریلا ولم پر خبی کہا اے میرے ماں جائے نہ میری داڑھی پکڑو اور نہ میرے سر کے بال مجھے یہ ڈر ہوا کہ تم کرو گے تم نے بنی اسرائیل میں تفرقہ ڈال دیا اور تم نے میری بات کا انتظار نہ کیا تو یہ تین آیات ہیں تو حضرت موس علیہ السلام نے جب حضرت ہارون علیہ السلام کے بال پکڑے تو ساتھ فرمایا کہ اے ہارون تمہیں کس بات نے روکا تھا جب تم نے انہیں گمراہ ہوتے دیکھا کہ میرے پیچھے آتے انہیں یعنی مجھے خبر دے دیتے آ کر تو جب انہوں نے تمہاری بات نہ مانی تھی تو تم مجھ سے کیوں نہیں آ کر ملے اور تمہارا ان سے جدا ہونا بھی ان کے حق میں ایک زجر ہوتا تو تمہیں چاہیے تھا اے ہارون کہ میرے پیچھے تور پر آ جاتے تو اس پر حضرت ہارون علیہ السلام نے عرض کی کہ اے میرے ماں جائے نہ میری داڑھی پکڑو اور نہ میرے سر کے بال مجھے یہ ڈر ہوا کہ تم کہو گے کہ تم نے بنی اسرائیل میں تفرقہ ڈال دیا اور تم نے میری بات کا انتظار نہ کیا تو یہ مطلب حضرت موسی علیہ السلام نے جو ہے فرمایا سے حضرت ہارون علیہ السلام نے کہا کہ یہ سن کر حضرت موسی علیہ السلام سامری کی طرف متوجہ ہوئے اور ان سے جو ہے وہ کچھ فرمایا دیکھیے جب حضرت موسی علیہ السلام ٹور سے واپس آئے تو انہوں نے لوگوں کے شور شغب چلانے کی آوازیں سنی اس وقت بنی اسرائیل بچڑے کے گرد خوشی سے ناچ رہے تھے حضرت مس علیہ السلام کے ساتھ ستر اسرائیلی بھی اسرائیلی تھے آپ نے ان سے فرمایا یہ فتنے کی آوازیں ہیں پھر جب انہوں نے حضرت ہارون علیہ السلام کو دیکھا تو غضب میں آ کر دائیں ہاتھ سے ان کے سر کے بال پکڑے بائیں ہاتھ سے ان کی داڑھی پکڑی اور کہا اے ہارون جب آپ نے دیکھا کہ یہ گمراہ ہو گئے تو آپ کو کس چیز نے منع کیا جو آپ نے میری پیروی نہ کی میرے حکم کی نافرمانی کی یعنی آپ نے میری اتباع میں ان پر انکار کیوں نہیں کیا ایک تفسیر یہ ہے کہ آپ کو علم تھا کہ اگر میں ان میں ہوتا تو میں ان کے کفر کی بنا پر ان سے قطال کرتا تو پھر آپ نے ان سے اختال کیوں نہیں کیا جب یہ غیر اللہ کی عبادت کر رہے تھے تو پھر آپ کا ان کے درمیان ٹھہرے رہنا میری نافرمانی تھی آپ ان سے اس وقت الگ کیوں نہیں ہوئے تو اس پر حضرت ہارون علیہ السلاط نے جو ہے وہ جواب دیا اور جو جواب دیا وہ قرآن کی آیت میں آپ نے پڑھا تو حضرت مس علیہ السلام نے تو یہ کہا تھا کہ اے ہارون جب آپ نے دیکھا کہ یہ گمراہ ہو گئے تو آپ کو کس چیز نے منع کیا جو آپ نے میری پیروینہ کی, کی کیا آپ نے میرے حکم کی نافرمانی کی تو حضرت ہارون علیہ السلام کو چاہیے تھا کہ یہ کہیں لیکن انہوں نے جواب میں کہا کہ بے شک مجھے یہ خطرہ تھا کہ آپ کہیں گے کہ تم نے بنی اسرائیل میں تفرقہ ڈال دیا اور میرے حکم کا انتظار نہیں کیا تو بظاہر یہ جواب حضرت موس علیہ السلام کے اعتراض سے منتوق نہیں اس کی وضاحت طرح ہے کہ حضرت موس علیہ السلام نے یہ کہا تھا کہ میابت کرنا اور قوم کی اصلاح کرنا اور ایسا کوئی کام نہ کرنا جس سے قوم میں تفرقہ اور پھوٹ پڑ جائے تو پس حضرت ہارون علیہ السلام کے جواب کا خلاصہ یہ ہے کہ آپ نے مجھے قوم میں پھوٹ ڈالنے سے منع کیا تھا اور جب میں نے یہ دیکھا کہ ان کو شرک سے روکنے کے لیے اس کے سوا اور کوئی چارہ نہیں ہے کہ ان سے قتال کیا جائے تو پھر میں ان سے الگ ہو گیا چنا چاہیے آیات نمبر پچانوے سے اٹھانوے ہے میرا رب ارشاد فرما رہا ہے <نفسی> موسا نے کہا اب تیرا کیا حال ہے اے سامری بولا میں نے وہ دیکھا جو لوگوں نے نہ دیکھا تو ایک مٹھی بھر لی فرشتے کے نشان سے پھر اسے ڈال دیا اور میرے جی کو یہی بلا لگا لیاتی انت چلتا بن کہ دنیا کی زندگی میں تیری سزا یہ ہے کہ تو کہا اور بے شک تیرے لیے ایک وعدے کا وقت ہے جو تجھ سے خلاف نہ ہوگا اور اپنے اس معبود کو دیکھ جس کے سامنے تو دن بھر پوجا کے لیے بیٹھا رہا قسم ہے ہم ضرور اسے جلائیں گے پھر ریزا ریزا کر کے دریا میں بہائیں گے مَا لَا اِلَّهَا اِلَّهَا اِلَّهُ وَسِعَكُلَّ شَيْئٍ عِلْمًا تمہارا معبود تو وہی اللہ ہے جس کے سوا کسی کی بندگی نہیں ہر چیز کو اس کا یہ تین آیات ہیں جو آپ نے سماعت فرمائی ان آیات مقدسہ میں ارشاد یہ فرمایا گیا سب سے پہلے تو حضرت موسا علیہ السلام نے سامری سے یہ کہا موسا نے کہا اب تیرا کیا حال ہے اے سامری یعنی تو نے ایسا کیوں کیا کہ بچڑے کو جو ہے وہ خدا بنا کر لوگوں کے سامنے رکھ دیا تو وہ بولا کہ میں نے وہ دیکھا جو لوگوں نے نہ دیکھا یعنی میں نے حضرت ابراہیل علیہ السلام کو دیکھا اور ان کو پہچان دیا وہ جو ہے وہ ایک گھوڑے پر سوار تھے میرے دل میں یہ بات آئی کہ میں ان کے گھوڑے کے نشانے قدم کی خاک لے لوں تو ایک مٹھی نان سے پھر اسے دال دیا اس بچڑے میں جس کو بنایا تھا اور یہ کل بھی ہم نے آپ کے سامنے ارض کیا تھا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام جبرائیل علیہ السلام سلام جس بچڑے پر سوار تھے جس معذرت چاہتا ہوں گھوڑے پر سوار تھے اس گھوڑے کا قدم جس زمین پر بڑھتا تھا تو وہاں پر سبزہ جو ہے وہ اگ وہاں سے ایک مٹھی خاک جو ہے وہ اٹھا لی اور جو بچڑا بنایا اس کے مطلب منہ میں جو ہے وہ جو ہے وہ ڈال دی جس سے اس بچڑے میں جو ہے وہ زندگی پیدا ہوئی اور وہ با با کرنے لگ گیا تو جبراہیل علیہ السلام کا جسم گوڑی سے لگا گھوڑی کے قدم زمین پر تو زمین میں اللہ تعالیٰ نے سبزہ بھی اگایا اور اس مٹی میں اللہ نے یہ تاثیر بھی رکھی کہ وہ مردہ کو زندہ کر دے تو جب یہ اللہ کا کرم جبراہیل پر ہے تو پھر نبی کریم رعف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کیا ہوگی میرے آقا کے جہاں مبارک قدم لگ جائے میرے آقا جس چیز کو چھو لیں اللہ تعالیٰ اس کو بھی کیسی حیات عطا فرماتا ہوگا الحمدللہ اور اس کی مثالیں بہت ساری ہیں سارے مقدسہ سے اور مطلب سیرت کی کتابیں معجزات کی کتابیں اس طرح کے واقعات سے بڑی پڑی ہیں کہ یہ جمادات بھی نباتات بھی حیوانات بھی پتھر بھی شجر و حجر بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتے تھے اور آقا سے بھی کرتے تھے الحمدللہ الحمد للہ چنانچہ ارشاد فرمایا گیا اور یہ سامری کہہ رہا ہے وہ قزالی کا سب اور میرے جی کو یہی بلا لگا یعنی یہ فعل میں نے اپنے ہی ہوائے نفس سے کیا کوئی دوسرا اس کا باعث جو ہے وہ نہ ہوا اس پر حضرت موس علیہ سلاط وسلام نے کہا تو چلتا بن یعنی دور ہو جا کہ دنیا کی زندگی میں تیری سزا یہ ہے کہ یعنی جب تجھ سے کوئی ملنا چاہے جو تیرے حال سے واقف نہ ہو یعنی سب سے علیحدہ رہنا نہ تجھ سے کوئی چوئے نہ تو کسی سے چوئے لوگوں سے ملنا اس کے لیے کلی طور پر ممنوع قرار دیا گیا ملاقات مقالمت خرید و فروغ ہر ایک کے ساتھ حرام کر دی گئی اور اگر اتفاق کوئی اس سے چھو جاتا تو وہ اور چھونے والا دونوں ش... وہ جنگل میں یہی شور مچاتا پھرتا تھا کہ کوئی چھو نہ جانا اور وحشی اور درندوں میں زندگی کے دن نہایت تلخی اور وحشت میں گزارتا تھا تو دیکھیں نبی کی بد دعا اور فرعون کی یہ سامری کی کیسی جو ہے پھر بھیانک اور عبرت والی زندگی گزری اللہ اکبر چنانچہ فرمایا بے شک تیرے لیے ایک وعدے کا وقت ہے یعنی عذاب کے وعدے کا آخرت میں بعد اس کے کہ عذاب دنیا کے تیرے شرک و فساد و فساد انگیزی پر یہ تو دنیا کا معاملہ ہے قیامت کے دن تجھ پر جو ہے وہ عذاب ہوگا وہ ایک الگ ہے جو تجھ سے خلاف نہ ہوگا اور اپنے اس معبود کو دیکھ جس کے سامنے تو دن بر آسن مارے رہا یعنی پوجا کے لیے بیٹھا رہا اس کی عبادت پر جو ہے تو قائم رہا قسم ہے ہم ضرور اسے جلائیں گے پھر ریزہ ریزہ کر کے دریا میں بہائیں گے چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایسا کیا اور جب آپ سامری کے اس فساد کو مٹا چکے طبیل سے مخاطبہ فرما کر دین حق کا بیان فرمایا اور ساتھ ہی یہ ارشاد فرمایا کہ تمہارا معبود تو وہی اللہ ہے جس کے سوا کسی کی بندگی نہیں ہر چیز کو اس کا علم محیط ہے سبحان اللہ, سبحان اللہ. اللہ اکبر کبیرا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر اللہ تبارک و تعالی جل جلال نے قرآن کریم نازل فرما کر بہت علوم اللہ نے اپنے محبوب کو عطا فرما دیے کیونکہ قرآن پاک میں ہر چیز کا بیان ہے اور قرآن جس محبوب پر نازل ہوا تو ظاہر ہے کہ ان کا علم اللہ نے کتنا بلند فرمایا ورفعانا اللہ کا ان کا جو ہے وہ ذکر بلند فرما دیا ان کے لیے اور ساتھ ہی کم علم تکنط عالم وکیمہ یہ بھی فرما دیا کہ جو کچھ آپ نہیں جانتے تھے اللہ تعالیٰ نے وہ بھی آپ کو عطا فرما دیا اور اللہ کا آپ پر بڑا فضل ہے سبحان اللہ اللہ تبارک و تعالح جل ارشاد فرما رہا ہے آیت نمبر ننانوے سے آیت نمبر ایک سو چار تک تلاوت کر رہا ہوں ارسا کے خدا بندی ہے سزا علی کا ناقص علی کا من امبا قد سبق وقد قد عطینہ کا ذکر ہم ایسا ہی تو مہارے سامنے اگلی خبریں بیان فرماتے ہیں اور ہم نے تم کو اپنے پاس سے ایک ذکر عطا فرمایا من اردا يحمل یح ملو یوملتی جو اس سے منہ گھیرے تو بے شک وہ قیامت کے دن ایک بوجھ اٹھائے گا خالدین وسام یومل قیامتی فملا وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے اور وہ قیامت کے دن ان کے حق میں کیا ہی برا بوجھ ہوگا یوم یون فقوف سوری و نحسور مجرمین یوم عظم ذر خو جس دن سور پھونکا جائے گا اور ہم اس دن مجرموں کو اٹھائیں گے نیلی آنکھیں یت خوا فتو نئی نہم اللہ بس الا عشرا آپس میں چپکے چپ کے کہتے ہوں گے کہ تم دنیا میں نہ رہے مکھنو علام و بیما یقول بس تم اللہ, اللہ یوما ہم خوب جانتے ہیں جو وہ کہیں گے جبکہ ان میں سب سے بہتر رائے والا کہے گا کہ تم صرف ایک ہی دن رہے تھے ان آیات مقدسہ میں ارشاد فرمایا گیا ہم ایسا ہی تمہارے سامنے اگلی خبریں بیان فرماتے ہیں اور ہم نے تم کو اپنے پاس سے ایک ذکر عطا فرمایا یعنی قرآن پاک یہ وہ ذکی طرح متوجہ ہو اس کے لیے اس کتاب کریم میں نجات اور برکتیں ہیں اور اس کتاب مقدسہ میں ام ماضیہ کے ایسے حالات کا ذکر و بیان ہے جو فکر کرنے اور عبرت حاصل کرنے کے لائق ہے تو فرمایا من ارادہ انہول جو اس سے منہ پھیرے یعنی قرآن سے اور اس پر ایمان نہ لا اور اس کی ہدایتوں سے جو فائدہ تو بے شک وہ قیامت کے دن ایک بوجھ اٹھائے گا یعنی گناہوں کا بہت بڑا بوجھ گناہوں اللہ اکبر وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے یعنی اس گناہ کے عذاب میں ہمیشہ رہیں گے اور وہ قیامت کے دن ان کے حق میں کیا ہی برا بوجھ ہوگا جس دن سور پھونکا جائے گا یعنی لوگوں کو محشر میں حاضر کرنے کے لیے سر پھونکا جائے گا اور لوگ محشر کے میدان میں جمع ہوں گے اور ہم اس دن مجرموں کو اٹھائیں گے یعنی کافروں کو اس حال میں اٹھائیں گے کہ یوم عید زر نیلی آنکھیں اور کالے منہ کافروں کو اس طرح اٹھایا جائے گا کہ ان کے منہ کالے ہوں گے اور آنکھیں نیلی ہوں گی آپس میں چپکے چپکے کہتے ہوں گے کہ تم دنیا میں نہ رہے مگر دس رات یعنی آخرت کے احوال اور وہاں کے خوفناک منازل دیکھ کر انہیں زندگانی دنیا کی مدت بہت قلیل معلوم ہوگی کہیں گے ہم دس راتے رہے ہم خوب جانتے ہیں جو وہ کہیں گے یعنی آپس میں ایک دوسرے سے جب ان میں سب سے بہتر رائے والا کہے گا کہ تم صرف ایک ہی دن رہے گے یعنی بعض مفسرین نے کہا کہ وہ اس دن کے شدائت دیکھ کر اپنے دنیا میں رہنے کی مقدار بھول جائیں گے اور وہ کہیں گے کہ ہم ایک ہی دن رہے یا دس راتے رہے اللہ اکبر کبیرہ اللہ اکبر کبیرا دیکھیے جس طرح قرآن ان لوگوں کے لیے نعمت ہے جو اس پر ایمان لاتے ہیں اور اس کے احکام پر عمل کرتے ہیں اسی طرح یہ ان لوگوں کے لیے ہلاکت کا باعث ہے جو اس پر ایمان نہیں لاتے اور اس لیے منہ موڑتے ہیں اور آراز کرتے ہیں جو لوگ قرآن سے اعراض کرتے ہیں ان کے گناہوں کا بوجھ قیامت کے دن ان کی کمر پر لاد دیا جائے گا جیسے کسی شخص کی پشت پر وزنی بوجھ ہو جس سے اس کی کمر ٹوٹ رہی ہو مجرموں کے چہرے سیاہ ہوں گے آنکھیں پتھرا کر نیل گوں ہو جائیں گی پیاس کی شدت سے ان کی آنکھیں نیل گوں ہو جائیں گی اور زجاج نے کہا کہ پیاز کی شدت سے ان کی آنکھوں کی پتلیوں کی سیاہی متغیر ہو کر نیل گوں ہو جائے گی اللہ اللہ سورہ بنی اسرائیل میں نمبر ستانوے میں اللہ کا فرماتا ہے کہ ہم ان لوگوں کو قیامت کے دن اندھے منہ اٹھائیں گے اس حال میں کہ وہ اندھے گونگے اور بہرے ہوں گے اللہ اکبر اور سورہ ابراہیم میں فرمایا اللہ انہیں صرف اس دن کے لیے ڈیل دے رہا ہے جس میں ان کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں گی اللہ تعالی ہم سب کا ایمان سلامت رکھے عامر آئے نمبر ایک سو پانچ سے ایک سو آٹھ ارشاد فرمایا گیا ویس ال اور تم سے پہاڑوں کو پوچھتے ہیں تم فرماؤ انہیں میرا رب رہجہ رہا کر کے اڑا دے گا فائدہ دارو ہا صف اور ہم تو زمین کو پٹ پر یعنی چٹیل میدان ہموار کر چھوڑے گا لاتورا پی ہا ابا جم والا امتا کہ تو اس میں نیچا اونچا کچھ نہ دیکھے یوم یا و خشواطرحمان فلاسم اللہ اس دن پکارنے والے کے پیچھے دوڑیں گے جس میں کجینہ ہوگی اور سب آوازیں رحمان کے حضور پست ہو کر رہ جائیں گی تو تو نہ سنے گا مگر بہت آہستہ آواز ان آیات میں ارشاد فرمایا گیا کہ تم سے پہاڑوں کو پوچھتے ہیں اس سے مراد کیا ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ قبیلہ شکیف کے ایک آدمی نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے دریاف کیا کہ قیامت کے دن پہاڑوں کا کیا حال ہوگا تو اس پر یہ آیت نازل ہوئی فرمایا گیا فقل تم فرماؤ انہیں میرا رب ریزا ریزا کر کے اڑا دے گا تو زمین پر چٹیل میدان ہموار کر چھوڑے گا کہت اس میں نیچا اونچا کچھ نہ دیکھے اس دن پکارنے والے کے پیچھے دوڑیں گے جو انہیں روزے کی آمد موقف کی طرف بلائے گا اور ندا کرے گا کہ چلو رحمان کے حضور پیش ہونے کو اور یہ پکارنے والے حضرت سیدنا نہ اسرافیل علیہ السلام ہوں گے اس میں کجی نہ ہوگی یعنی اس دعوت سے کوئی انحراف نہ کر سکے گا اور سب آوازیں رحمان کے حضور پست ہو کر رہ جائیں گی یعنی ہے و جلال کی وجہ سے تو تو نہ سنے گا بغیر بہت آہستہ آواز حضرت ابن عباس طبی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا ایسی کہ اس میں صرف لبوں کی جنبش ہوگی لبوں کی جنبش ہوگی اس طرح کی آوازیں وہ جو ہیں وہ نکالیں گے چنا چاہ آیت نمبر ایک سو نو سے ایک سو بارہ یو منفاء لہ راند لہ اس دن کسی کی شفاعت کام نہ دے گی مگر اس کی جسے رحمان نے اذن دے دیا ہے اور اس کی بات پسند فرمائی یا علم عید و ملفہ تو علم وہ جانتا ہے جو کچھ ان کے آگے ہے اور جو کچھ ان کے پیچھے اور ان کا علم اسے نہیں گھیر سکتا وہ آنا تل و جل قوم وقد قد من حمل اور سب منہ جھک جائیں گے اس زندہ قائم رکھنے والے کی حضور اور بے شک نام اراد رہا جس نے ظلم کا بوجھ لیا مئی مین فلا یو غلوم اور جو کچھ نیک کام کرے اور ہو مسلمان تو اسے نہ زیادتی کا خوف ہوگا اور نہ نقصان کا ان آیات میں ارشاد فرمایا گیا ہے کہ اس دن کسی کی شفاعت کام نہ دے گی مگر اس کی جسے رحمان نے عزم دے دیا ہے سبحان اللہ یہ شفاعت کرنے کا تو دیکھیے شفاعت کا ثبوت قرآن کریم سے ہوا قرآن کریم سے چنانچہ فرمایا اس کی بات پسند فرمائی وہ جانتا ہے جو کچھ ان کے آگے ہے جو کچھ ان کے پیچھے یعنی تمام ماضیات و مستقبلات اور جملہ امور دنیا و آخرت یعنی اللہ تعالی کا علم بندوں کے ذات صفات اور جملہ حالات پر محیط ہے اور اس کے علاوہ بھی ظاہر ہے اللہ کا علم تو بہت وسیع ہے چنانچہ فرمایا گیا اور ان کا علم اسے نہیں گھیر سکتا یعنی تمام کائنات کا علم ذات الہی کا احاطہ نہیں کر سکتا اس کی ذات کا اطراف علوم کائنات کی رسائی سے برتر ہے وہ اپنے اسماط و صفات اور آثار قدرت و نے حکمت سے پہچانا جاتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر تو بعض مفسرین نے شاید کے معنی یہ بیان کیے ہیں کہ علوم خلق معلومات الحیہ کا احاطہ نہیں کر سکتے بظاہر یہ عبادتیں دو ہیں مگر مال پر نظر رکھنے والے با آسانی سمجھ لیتے ہیں کہ فرق صرف تعبیر کا ہے فرمایا اور سب منہ جھک جائیں گے اس زندہ قائم رکھنے والے کے حضور یعنی ہر ایک شان عجز و نیاز کے ساتھ شان عجز و نیاز کے ساتھ حاضر ہوگا کسی میں سرکشی نہ رہے گی اللہ تعالی کے کہ حکومت کا ظہور تام ہوگا سب کے منہ جھک جائیں گے اور بے شک نام اراد رہا جس نے ظلم کا بوجھ لیا تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ جس نے شرک کیا ٹوٹے میں رہا اور بے شک شرک شدید ترین ظلم ہے اور جو اس ظلم کا زیر بار ہو کر موقف قیامت میں آئے اس سے بڑھ کر نام اراد کون کہ وہ مشرق بن کر آ رہا ہے اور جو کچھ نئے کام کرے مگر ہو مسلمان تو اسے نہ زیادتی کا خوف ہوگا اور نہ نقصان کا تو سائز سے معلوم ہوا کہ طاعت اور نیک معمال سب کی قبولیت ایمان کے ساتھ مشروف ہے کہ ایمان ہو تو سب نیکیاں کارآمد کا ہیں اور ایمان نہ ہو تو یہ سب عمل جو ہیں وہ بیکار ہیں اللہ اکبر کبیرہ تو دیکھ لیجئے اللہ تبارک کا بطاع جلا جلال کی رحمت بہت بڑی ہے ایمان کی سلامتی کی دعا اللہ تبارک وبت جل جلالہ کی پاک بارگاہ میں ہمیں کرنی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی جلا جلال ہمارا ایمان جو ہے وہ سلامت رکھے کیونکہ اصل شہ ایمان کی سلامتی ہے ارشاد خدا بندی ہے آیت نمبر ایک سو تیرہ او یو حضیب الحمد اور یوں ہی ہم نے اسے عربی قرآن اتارا اور اس میں طرح طرح سے عذاب کے وعدے دیے کہ کہیں انہیں ڈر ہو یا ان کے دل میں کچھ سوچ پیدا کرے سبحان اللہ یہ جو اشاک فرمایا گیا کہ اس میں طرح طرح سے عذاب کے وعدے دیے اس سے مراد یہ ہے کہ فرائض کے چھوڑنے اور ممنوعات کا ارتقاب کرنے والے پر عذاب کے وعے دیے کہ کہیں انہیں ڈر ہو یا ان کے دل میں کچھ سوچ پیدا کرے یعنی جس سے انہیں نیکیوں کی رغبت بدیوں سے نفرت ہو اور وہ پندو نصیحت ہے وہ حاصل کرے تو یہ مراد ہے یہاں پر چنانچہ میرا پاک پروردگار ارشاد فرما رہا ہے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا فتح الملک الحقل بالقرآن مین قبل زدنی علما تو سب سے بلند ہے اللہ سچا بادشاہ اور قرآن میں جلدی نہ کرو جب تک اس کی وہی تمہیں پوری نہ ہو لے اور عرض کرو کہ اے میرے رب مجھے علم زیادہ دے سبحان اللہ, سبحان اللہ دیکھیے ان آیات مقدسہ میں اللہ تبارک و تعالی جلا جلالو جو ہے وہ تنبید فرمائی ہے کہ مخلوق پر لازم ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالی کی تعظیم کرے اور یہ بھی فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی جلا جلال سچا بادشاہ ہے سبحان اللہ کیونکہ اس کی بادشاہی ذاتی ہے کسی سے مستفاد نہیں ہے اس کی بادشاہی کو نہ زوال ہے نہ تغیر ہے اور نہ اس کے علاوہ کوئی اور اس کی بادشاہی کے لائق ہے سبحان اللہ اور اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب پاک علیہ السلام سے بھی یہ ارشاد فرمایا وقل رَبِّ ضنی عِلْمًا اور دعا کرو ارض کرو کہ اے میرے رب مجھے علم زیادہ دے اور یہ بھی فرمایا کہ قرآن میں جلدی نہ کرو جب تک اس کی وحی تمہیں پوری نہ ہو لے اس سے مراد یہ ہے کہ جب حضرت جبراہیل علیہ السلام قرآن لے کر نازل ہوتے تھے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ ساتھ پڑھتے تھے اور جلدی کرتے تھے تاکہ خوب یاد ہو جائے اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ اے محبوب آپ مشقت نہ اٹھائیں اور سورہ قیامہ میں اللہ نے خود ذمہ لے کر آپ کی اور زیادہ تسلی فرما دی سبحان اللہ یاد رکھیے قرآن کا نبی پاک علیہ السلام کو حفظ ہونا یہ اللہ کی طرف سے تھا میرے آکال صلاطلام زبان سے نہ بلے یاد کریں نہ بار بار بلے پڑیں تو اللہ تعالیٰ خود ہی پورا قرآن اپنے محبوب علیہ السلام کو یاد کروا دیتا یعنی اللہ کی طرف سے محبوب پاک علیہ السلاطلام پر جو بھی آیتیں نازل ہوتی سرکار کو وہ حفظ ہو جاتی آکال صلاط وسلام کو وہ حفظ ہو جاتی تو اس بات سے منع فرمایا گیا کہ سرکار بار بار جو ہے اس نیت سے پڑے کہ مطلب زبانی یاد ہو جائے یہ اللہ کی طرف سے محبوب علیہ السلام کو جو ہے وہ شان عطا فرمائی گئی ارشاد فرمایا گیا والا قد اہد نہ بن قبل فن سیا و ازما اور بے شک ہم نے آدم کو اس سے پہلے ایک تاقیدی حکم دیا تھا تو وہ بھول گیا اور ہم نے اس کا قصد نہ پایا ان شجر ممنوع کے پاس نہ جائیں یہ اللہ تبارک و وطالعہ نے جو ہے وہ ظاہر ہے کہ حکم دیا تھا لیکن ساتھ یہ بھی فرما دیا کہ وہ فن وہ بھول گیا ولم نجد لہو ازما اور ہم نے اس کا قصد نہ پایا یعنی جان بوجھ کر حضرت آدم علیہ السلام درخت کے قریب نہ گئے جان بوجھ کر نہیں گئے یعنی اللہ تعالی فرماتا ہے کہ ہم نے اس کا قصد نہ پایا یعنی ان سے یہ اجتہادی خطا ہو گئی جان بوجھ کر ان سے یہ خطا نہیں ہوئی سنا چاہ میرا رب ارشاد فرماتا ہے آیت نمبر 116 سے 119 ایک سو انیس اور جب ہم نے فرشتوں سے فرمایا کہ آدم کو سجدہ کرو تو سب سجدے میں گرے مگر ابلیس اس نے نہ مانا فقل یا آدم ان کا ولی زی کا فلاں یوق ری جن کما منل تو ہم نے فرمایا اے آدم بے شک یہ تیرا اور تیری بیوی بی کا دشمن ہے تو ایسا نہ ہو کہ وہ تم دونوں کو جنت سے نکال دے پھر تم مشقت میں پڑے ان لکا اللہ تجو ولا۔ ولا تعراح. بے شک تیرے لیے جنت میں یہ ہے کہ نہ تو بھوکھا ہو اور نہ ننگا ہو وہ ان کلا تزم ولا تب خا اور یہ کہ تجھے نہ اس میں پیاس لگے نہ دھوپ سبحان اللہ ان آیات میں ارشاد فرمایا گیا کہ بے شک ہم نے جب ہم نے فرشتوں سے فرمایا کہ آدم کو سجدہ کرو تو سب سجدے میں گرے مگر ابلیس اس نے نہ مانا تو ہم نے فرمایا اے آدم بے شک یہ تیرا اور تیری بی, بی کا دشمن ہے یعنی اس سے معلوم ہوا کہ صاحب فضل و شرف کی فضیلت کو تسلیم نہ کرنا اور ان کی تعظیم بجا لانے سے آراز کرنا دلیل حسد ہے اس آیت میں شیطان حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ نہ کرنا آپ کے ساتھ اس کی دشمنی کی دلیل قرار دیا گیا تو فرمایا تو ایسا نہ ہو کہ وہ تم دونوں کو جنت سے نکال دے پھر تم مشقت میں پڑے یعنی اپنی غذا اور خوراک کے لیے زمین جوتنے کھیتی کرنے دانہ نکالنے پیسنے پکانے کی محنت میں مبتلا ہو اور چونکہ عورت کا نفقہ مرد کے ذمے ہے اس لیے اس تمام محنت کی نسبت صرف حضرت آدم علیہ السلام کی طرف فرمائی گئی تو ایک فرمایا بے شخص میرے لیے جنت میں یہ ہے کہ نہ تو بھوکا ہو اور نہ ننگا ہو اور یہ کہ تجھے نہ اس میں پیاس لگے نہ دھوپ یعنی ہر طرح کا عیش و راحت جنت میں موجود ہے کسب و محنت سے بالکل امن ہے تو اس کا بیان میرے رب نے ارشاد فرمایا اور جنت کی نعمتوں کی قدر بھی جو ہے وہ یاد دلائی چنانچہ ارشاد خدا بندی ہے فوسوس عد ال کالہ شرا دل خلد تو شیطان نے اسے وسوسہ دیا بولا اے آدم کیا میں تمہیں بتا دوں ہمیشہ جینے کا پیڑ اور وہ بادشاہی کے پرانی نہ پڑے فن ہا فت فبا دت لہما سعما وافانی جن و ایسا ادم و رب فو تو ان دونوں نے اس میں سے کھا لیا جب ان پر ان کی شرم کی چیزیں ظاہر ہوئیں اور جنت کے پتے اپنے اوپر چپکانے لگے اور آدم سے اپنے رب کے حکم میں لغزش واقعہ ہوئی تو جو مطلب چاہا تھا اس کی راہ نہ پائی تم مج تباہ رب فکا باہ پھر اس کے رب نے چن لیا تو اس پر اپنی رحمت سے رجوع فرمائی اور اپنے قرب خاص کی راہ دکھائی سبحان اللہ ان آیت میں دیکھیے اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ سلام کا واقعہ بیان فرمایا ہے چنانچہ ارشاد شاد فرمایا تو شیطان نے اسے وسوسہ دیا بولا اے آدم یا میں تمہیں بتا دوں ہمیشہ جینے کا پیڑ یعنی جس کو کھا کر کھانے والے کو دائنی زندگی حاصل ہو جاتی ہے ہمیشہ جیتا ہے اور وہ بادشاہی کے پرانی نہ پڑے یعنی ایسی بادشاہی آپ کو مل جائے گی اس کو کھا کر کہ جس میں آپ کو زوال نہیں آئے گا تو ان دونوں نے اس میں سے کھا لیا اب ان پر ان کی شرم کی چیزیں ظاہر ہوئیں یعنی بہشتی لباس ان کے جسم سے اتر گئے اور جنت کے پتے اپنے اوپر چپکانے لگے یعنی ستر چھپانے اور جسم ڈانپنے لگے اور آدم نے اپنے رب کے حکم میں لفزش واقعہ ہوئی تو جو مطلب چاہا تھا اس کی راہ نہ پائی یعنی اس درخت کے سے دائمی حیات نہ ملی پھر حضرت آدم علیہ السلام توبہ و استخبار میں مشغول ہوئے اور بارگاہ الہی میں سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے دعا کی تو رب فرماتا ہے تم مجھ ہو رب ہو پھر اس کے رب نے چن لیا تو اس پر اپنی رحمت سے رجوع فرمائی اور اپنے قرب خاص کی جو ہے وہ راہ دکھائی یعنی جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پیش کیا تو اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ نے جو ہے کرم فرمایا اور ارشاد فرمایا تم دونوں فرمایا تم دونوں مل کر جنت سے اترو تم میں ایک دوسرے کا دشمن ہے پھر اگر تم سب کو میری طرف سے ہدایت آئے تو جو میری ہدایت کا پیرو ہوا وہ نہ بہکے نہ بدبخت ہوں سبحان اللہ اس آیت میں یہ ارشاد فرمایا گیا ہے کہ تم دونوں مل کر جنت سے اترو تم میں ایک دوسرے کا دشمن ہے پھر اگر تم سب کو میری طرف سے ہدایت آئے یہ ہدایت آئے سے مراد کتاب اور رسول آئے تو جو میری ہدایت کا پیر ہوا وہ نہ بہکے کے دنیا میں وہ نہ بہکے اور نہ ہی بدبخت بخت ہو آخرت میں کیونکہ آخرت کی بدبختی دنیا میں طریقے حق سے بہتنے کا نتیجہ ہے تو جو کوئی کتاب الہی اور رسول برحق کا اتباع کرے ان کے حکم کے مطابق چلے وہ دنیا میں بہتنے سے اور آخرت میں اس کے عذاب و وبال سے نجات پائے گا چنانچے میرا رب ارشاد فرماتا ہے آئس نمبر ایک سو چوبیس ایک سو ستائیس ارشاد خدا بندی ومن ارد ان ذکری فن لہ اعما اور جس نے میری یاد سے منہ پھیرا تو بے شک اس کے لیے تنگ زندگانی ہے اور ہم اسے قیامت کے دن اندا اٹھائیں گے رب, اعما وقد کہے گا اے رب میرے مجھے کیوں اٹھایا؟ میں تو آیا تھا فن سیتا و کزالی کل یو ماں تم فرمائے گا یوں ہی تیرے پاس ہماری آیتیں آئی تھی تو انہیں بھلا دیا اور ایسے ہی آج تیری کوئی خبر نہ لے گا وقال کا نجی من اصرفا ولمتی ربی ولا اذاب الآخراتی اشد و ابقو اور ہم ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں جو حد سے بڑھے اور اپنے رب کی آیتوں پر ایمان نہ لائے اور بے شک آخرت کا عذاب سب سے سخت تر اور سب سے بے رپا ہے ان آیات میں ارشاد فرمایا گیا ہے کہ جس نے میری یاد سے منہ پھیرا یعنی میری ہدایت سے رو گردانی اختیار کی تو بے شک اس کے لیے تنگ زندگانی ہے بے شک اس کے لیے جو ہے وہ تنگ زندگانی ہے یعنی دنیا میں یا قبر میں یا آخرت میں یا دین میں یا ان سب میں دنیا کی تنگ زندگانی یہ ہے کہ ہدایت کا اتباع نہ کرنے سے عمل عمل بغ اور حرام میں مبتلا ہو یا کنا سے محروم ہو کر گریفتار حرص ہو جائے اور کثرت مال و اسباب سے بھی اس کو فراغ خاطر اور سکون قلب میسر نہ ہو دل ہر چیز کی طلب میں آوارہ ہو اور حرص کے غموں سے کہ یہ نہیں وہ نہیں حال تاریخ اور وقت خراب رہے اور مومن متوقع کی طرح اس کو سکون و فراغ حاصل ہی نہ ہو اللہ اکبر کبیرا اور اسی طرح یہ بھی مطلب ساتھ درج دیا گیا کہ قبر کی تنگ زندگانی یہ ہے کہ حدیث شریف میں وارد ہوا کہ کافر پر ننانوے ازدح اس کی قبر میں مسلط کیے جائیں گے اللہ اکبر کبیرا ننانوے ازدح اس کی قبر میں جو ہے وہ مسلط کیے جائیں گے حضرت ابن عباس نے فرمایا کہ یہ آئ اسود بن عبد العزا مخظومی کے حق میں نازل ہوئی اور قبر کی زندگانی سے مراد قبر کا اس سختی سے روانہ ہے جس سے ایک طرف کی پسلیاں دوسری طرف آ جاتی ہیں اور آخرت میں تنگ زندگانی جہنم کے عذاب ہیں جہاں زقوم ہے اللہ اکبر تھوڑ کھولتا پانی اور جہنمیوں کے خون اور ان کے پیپ کھانے پینے کو دی جائے گی اور دین میں تنگ زندگانی یہ ہے کہ نیکی کی راہیں تنگ ہو جائیں اور آدمی قصب حرام میں مبتلا ہو حضرت ابن عباس ربی اللہ عنہما نے فرمایا کہ بندے کو تھوڑا ملے یا بہت اگر خوف خدا نہیں تو اس میں کچھ بلائی نہیں اور یہ تنگ زندگانی ہے تو تنگ زندگانی کی کتنی بہترین تعریف ہے جو کہ حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے ارشاد فرمائی تو میرا رب فرماتا ہے کہ اسے ہم قیامت کے دن اندھا اٹھائیں گے کہے گا اے رب میرے مجھے تو نے کیوں اندھا اٹھایا میں تو اکیارہ تھا یعنی دنیا میں میری آنکھیں تھیں تو فرمائے گا یوں ہی تیرے پاس ہماری آیتیں آئی یعنی تو ان پر ایمان نہ لایا تو نے انہیں بلا دیا اور ایسے ہی آج تیری کوئی خبر نہ لے گا جہنم کی آگ میں جلا کرے گا اور ہم ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں جو حد سے بڑے اور اپنے رب کی آیتوں پر جو ایمان نہ لائے اور بے شک آخرت کا عذاب سخت سخت پر اور سب سے دیرپا ہے تو ایسے لوگ جو ایمان نہیں لائیں گے اللہ تعالیٰ انہیں اندھا اٹھائے گا اور پھر اللہ رب العزت کا ان پر جو ہے وہ عذاب نازر ہوگا افلم یحدی لہم کم اہلک نہ قبل ہوں من القرون يمشون نفل آیا تلن تو کیا انہیں اس سے راہ نہ ملی کہ ہم نے ان سے پہلے کتنی قومیں ہلاک کر دی کہ یہ ان کے بسنے کی جگہ چلتے پھرتے ہیں بے شک میں نشانیاں ہیں عقل والوں کو اللہ حکمر میرا رب فرماتا ہے تو کیا انہیں اس سے راہ نہ ملی کہ ہم نے اس سے پہلے کتنی قومیں ہلاک کر دی یعنی جو رسولوں کو نہیں مانتی تھیں ان قوموں کو ہلاک کر دیا کہ یہ ان کے بسنے کی جگہ چلتے پھرتے ہیں یعنی قریش اپنے سفروں میں ان کے دیار پر گزرتے ہیں اور ان کی ہلاکتوں کے نشانات یہ دیکھتے ہیں اللہ اکبر بے شک اس میں نشانیاں ہیں عقل والوں کو یعنی جو عبرت حاصل کریں اور سمجھیں کہ انبیاء کی تقزیم اور ان کی مخالفت کا انجام برا ہے تو سمجھنے والوں کے لیے یہ بہت کچھ ہے میرا رب ارشاد فرماتا ہے ول کلی متن سب ربام اجل اور اگر تمہارے رب کی ایک بات نہ گزر چکی ہوتی تو ضرور عذاب انہیں لپٹ جاتا اور اگر نہ ہوتا ایک وعدہ ٹھہرایا ہوا تو ان کی باتوں پر صبر کرو فقبر علاما یقول اللہ اکبر دیکھیے ارشاد خدا بندی ہے اور اگر تمہارے رب کی ایک بات نہ گزر چکی ہوتی یعنی امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے عذاب میں تاخیر کی جائے گی تو ضرور عذاب انہیں لپٹ جاتا یعنی دنیا ہی میں عذاب انہیں لپٹ جاتا اور اگر نہ ہوتا ایک وعدہ ٹھہرایا ہوا یعنی روزے قیامت یعنی قیامت والا وعدہ اگر نہ ہوتا تو دنیا ہی میں مطلب جو ہے وہ مطلب معاملہ ہوتا یہ سورہ تاہ کی آخری آیات چل رہی ہیں علی جان بھائی سورہ تاح کی آیت نمبر 129 سو انتیس میں نے ابھی شلاوت کی ہے چنا چل سور کی آیت نمبر 131 سے 133 تک تلاوت کر رہا ہوں ارشاد خداوندی ہے میرا رب فرماتا ہے تو ان کی باتوں پر صبر کرو اور اپنے رب کو سراحتے ہوئے اس کی خاصی بولو سورج چمکنے سے پہلے اور اس کے ڈوبنے سے پہلے اور رات کی گڑیوں میں اس کی پاکی بولو اور دنیا کے کناروں پر اس امید پر کہ تم راضی ہو سبحان اللہ عائد نمبر 130 اس میں ارشاد فرمایا گیا تو ان کی باتوں پر صبر کرو اور اپنے رب کو سراحتے ہوئے اس کی پاکی بولو سورج چمکنے سے پہلے یعنی اس سے نماز فجر مراد ہے کہ نماز فجر ادا کرو اور اس کے ڈوبنے سے پہلے اس میں زہر اور اصر کی نمازیں مراد ہیں جو دن کے نصف آخر میں آفتاب کے زوال و غروب کے درمیان واقع ہیں اور رات کی گڑیوں میں اس کی پاکی بولو اس سے مغرب اور عشاء کی نمازیں مراد ہیں اور دن کے کناروں پر فجر و مغرب کی نمازیں ان کی تاکید تکرار فرمائی گئی اور بعض مفسرین قبل غروب سے نمازیں اثر اور اطراف نہاد سے زہر مراد لیتے ہیں ان کی توجہ یہ ہے کہ نماز ظہر زوال کے بعد ہے اس وقت جن کے نصف اول اور نصف آخر کے اطراف ملتے ہیں نصف اول کی انتہا ہے اور نصف آخر کی ابتدا ہے اور اس امید بر کے تم راضی ہو یعنی اللہ کے فضل و عطا اس کے انعام و اکرام سے تمہیں امت کے حق میں شفی بنا کر تمہاری شفاعت قبول فرمائے اور تمہیں راضی کرے جیسا کہ فرمایا والا صوف اور سیکا ربو کا تو یہ ایک بڑی اہم بات آپ اپنے پاس نوٹ فرما لیں کہ وقتہ نماز کا ثبوت اس آیت پاک میں ہے سورہ تاحا سولواں سپارہ آیت نمبر ایک سو تیس اس میں پنج وقتہ نمازوں کا ذکر اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا ہے چنانچہ چھ ایک سو اکتیس سے ایک سو تینتیس تک ولا تمدنا آئی نئی کام ظہر کا خی رب کے شاد فرمایا گیا اور اے سننے والے اپنی آنکھیں نہ پھیلا اس کی طرف جو ہم نے کافروں کے جوڑوں کو برتنے کے لیے دی ہے جیتی دنیا کی تازگی کہ ہم انہیں اس کے سبب فتنے میں ڈالیں اور تیرے رب کا رزق سب سے اچھا اور سب سے دیر پا ہے وق ل علیہ لو کا رزقا نخ نر ذخوب ولاقواہ اور اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دے اور خود اس پر ثابت رہ کچھ ہم تجھ سے روزی نہیں مانگتے ہم تجھے روزی دیں گے اور انجام کا پر پرہیز گاری کے لیے لولا من اولم الصحف اور کافر بولے یہ اپنے رب کے پاس سے کوئی نشانی کیوں نہیں لاتے اور کیا انہیں اس کا بیان نہ آیا جو اگلے شہیفوں میں ہے سبحان اللہ دیکھیے ان تینوں آیات میں ارشاد فرمایا گیا اور ای سننے والے اپنی نہ پھیلا اس کی طرف جو ہم نے کافروں کے جوڑوں کو برتنے کے لیے دی ہیں جیتی دنیا کی تازگی یعنی اصناف و اقسام و کفار یہود و نصارہ وغیرہ کو جو دنیاوی ساز و سامان دیا ہے تو مومن کو چاہیے کہ اس کو استحصان کی نظر سے نہ دیکھے حضرت سیدنا امام حسن مجتبہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ نہ فرمانو کہ تم طوراق نہ دیکھو لیکن یہ دیکھو کہ گناہ اور معصیت کی ضلع کس طرح ان کی گردنوں سے نمودار ہے فرمایا کہ ہم انہیں اس کے سبق فتنے میں ڈالیں گے یعنی اس طرح کہ جتنی ان پر نعمت زیادہ ہو اتنی ہی ان کی سرکشی اور ان کا تغیان بڑے اور وہ سزائے آخرت کے سزاوار ہوں اور تیرے رب کا رزق سب سے اچھا اور سب سے دیر پا ہے یعنی جنت اور اس کی نعمتیں اور اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دے اور خود اس پر ثابت رہیں کہ کچھ ہم تجھ سے روزی نہیں مانگتے یعنی اس کا مکلف نہیں کرتے کہ ہماری خلق کو روزی دے یا اپنے نفس اور اپنے اہل کی روزی کا ذمہ دار ہو بلکہ ہم تجھے روزی دیں گے نحنو نر زو کا ہم تجھے روزی دیں گے یعنی انہیں بھی, انہ بھی تو روزی کے غم میں نہ پڑ اپنے دل کو امر آخرت کے لیے فارغ رکھ کہ جو اللہ کے کام میں ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی کار سازی فرماتا ہے سبحان اللہ اور انجام کا بلا اس گاری کے لیے اور کافر بولے انہیں یعنی نبی پاک علیہ السلام کافر بولے یہ یعنی سرکار اپنے رب کے پاس سے کوئی نشانی کیوں نہیں لاتے جو ان کی صحت نبوت پر دلالت کرے باوجود یہ کہ آیات کثیرہ آ چکی تھی اور معجزاد کا متواتر ظہور ہو رہا تھا پھر کفار ان سب سے اندھے بنے انہوں نے حضور علیہ السلام کی نسبت یہ کہہ دیا کہ آپ اپنے رب کے پاس سے کوئی نصاب میں اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے اور کیا انہیں اس کا بیان نہ آیا جو اگلے صحیفوں میں ہے یعنی قرآن اور حضور علیہ السلام کی بشارت اور آپ کی نبوت و بے کا ذکر یہ کیسے اعظم آیات ہیں کیسی روشن نشانیاں ہیں؟ ان کے ہوتے ہوئے اور کسی نشانی کی طلب کرنے کا کیا موقع ہے کوئی موقع نہیں سبحان اللہ وہ اللہ تبارک وطالعہ اپنے محبوب علیہ سلاۃ وسلام سے متعلق ظاہر اپنے محبوب کی وکالت فرما رہا ہے چنانچہ سول میں سپارے اور سورہ صاحب کی آخری دو آیات وَلَوْ أَنَّا اور اگر ہم انہیں کسی عذاب سے ہلاک کر دیتے رسول کے آنے سے پہلے تو ضرور کہتے اے ہمارے رب تو نے ہماری طرف کوئی رسول کیوں نہ بھیجا کہ ہم تیری آیاتوں پر چلتے قبل اس کے کہ ذلیل و رسوا ہوتے قل كل مضرب سن فطربص فتعلمون من اصحاب الصراط السدي ومن ابتدى تم فرماؤ صبرہ دیکھ رہے گے تو تم بھی راہ دیکھو تو اب جان جاؤ گے کہ کون ہے سیدی راہ والے اور کس نے ہدایت پائی سبحان اللہ سبحان اللہ اس آیت میں فرمایا گیا کہ اگر ہم انہیں کسی عذاب سے ہلاک کر دیتے رسول کے آنے سے پہلے تو ضرور کہتے یعنی روز قیامت میں یہ کہتے کہ تُو نے ہم, ہمارے پاس رسول کیوں نہیں بھیجا کہ ہم تیری آیتوں پر چلتے تو اللہ فرماتا ہے تم فرماؤ سب راہ دیکھ رہے ہیں یعنی ہم بھی اور تم بھی مشرقین نے کہا تھا کہ ہم زمانے کے حوادث اور انقلاب کا انتظار کرتے ہیں کہ کب مسلمانوں پر آئے اور ان کا قصہ تمام ہو اس پر یہ آیت نازل ہوئی اور بتایا گیا کہ تم مسلمانوں کی تباہی کا انتظار کر رہے ہو اور مسلمان تمہارے عقوبت و عذاب کا انتظار کر رہے ہیں سب راہ دیکھ رہے ہیں تو تم بھی راہ دیکھو تو اب جان جاؤ گے جب خدا کا حکم آئے گا اور قیامت قائم ہوگی تو تم جان جاؤ گے سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ تبارک وطلا جل جلالہ اپنی پاک بارگاہ میں اس درس کو قبول فرمائے آمین آمین آمین اللہم آمین, ثم آمین وما علینا المبین الحمد للہ اللہ تبارک و تعالی شاہ شانہ کے صدقے محبوب کے صدقے اللہ تعالی کے فضل و کرم سے سولہ سفارے ہمارے مکمل ہوئے الحمد ان شاء اللہ کل ہم سترویں سپارے سے درس قرآن کا آغاز کریں گے اور سترویں سپارے میں جو سب سے پہلی سورت ہے وہ سورت الانبیاء ہے اور سورت الانبیاء جو ہے اس کی ایک سو بارہ آیتیں ہیں ان شاء اللہ تقریباً چار دن تک اس سے متعلق بھی درس ہم سماعت فرمائیں گے تو کل ان شا اللہ قبار قبطہ آلہ صورت العبیاء کا پہلے ہم تعارف پیش کر دیں گے اور پھر انشاءاللہ تعالی اس سے متعلق درس بھی کل ہی شروع ہو جائے گا اللہ تعالیٰ اپنی پاک بارگاہ میں ہم ناچیز کی ان کاوش کو قبول و منظور فرمائے آمین نعت شریف خلے فرما دیں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نعت شریف کے بعد جب ہم ہینڈ ریز کریں تو ہمیں مائک دیجیے گا تاکہ ہم درس سیرت پاک مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم دے سکیں اور پھر انشاءاللہ اگر آپ بھائیوں کے سوالات ہوں گے تو کوشش کریں گے کہ جوابات بھی دے سکیں